نظم سلام اس پر حسین اے میرے سر بریدا بدن دریدہ صدا تیرا نام برگزیدہ میں کربلا کے لہو لہو دشت میں تجھے دشمنوں کے نرغے میں تیغ در دست دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تیرے سارے رفیق سب ہمنوا سبھی جاں فروش اپنے سروں کی فصلیں کٹا چکے ہیں گلاب سے جسم اپنے میں نہا چکے ہیں ہوائے جاکاہ کے بگولے چراغ سے تابناک چہرے بجھا چکے ہیں مسافرانے رہے وفا لٹ لٹا چکے ہیں اور اب فقط تو زمین کے شفق تدے میں ستارے صبح کی طرح روشنی کا پرچم لیے کھڑا ہے یہ ایک منظر نہیں ہے ایک داستان کا حصہ نہیں ہے ایک واقعہ نہیں ہے یہیں سے تاریخ اپنے تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے یہیں سے انسانیت نئی رفتوں کو پرواز کر رہی ہے میں آج اسی کربلا میں بے آبرو نگون سر شکست خردہ خجل کھڑا ہوں جہاں سے میرا عظیم ہادی حسین کل سرخرو گیا ہے میں جاں بچا کر فنا کے دلدل میں جاں بلب ہوں زمین اور آسماں کے عز و فخر سارے حرام مجھ پر وہ جان لٹا کر مینار عرش چھو گیا ہے سلام اس پر سلام اس پر خواب مرتے نہیں خواب مرتے نہیں خواب دل ہیں نہ آنکھیں نہ سانسیں کہ جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے جسم کی موت سے یہ بھی مر جائیں گے خواب مرتے نہیں خواب تو روشنی ہیں نواح ہیں ہوا ہیں جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں ظلم کے دوزخوں سے بھی پھونکتے نہیں روشنی اور نوا اور ہوا کے علم مختلوں میں پہنچ کر بھی جھکتے نہیں خواب تو حرف ہیں خواب تو نور ہیں خواب سکرات ہیں خواب منصور ہیں مت سوچو اور اس نے میرے ساغر میں میں سرخ انڈیلی تو کہا مت سوچو تم یہاں آئے ہو اس ملک کے اس شہر کے اس اجلے تسکی میں جہاں سب کے سب رقص گنا نغمہ بلب مستدا مت سوچو جاگتی رات کے چہرے پہ ہے خوشبو کردا مت سوچو تم بھی کیا لوگ ہو پردیس بھی آتے ہو تو لے آتے ہو بیمار شب و روز و دلفگار عزیزان وطن کی یادیں اپنی جولیدہ و بوسیدہ قمیصوں کی طرح جن کے دھبوں کو تو خودکار مشینے مشینیں بھی نہیں دھو سکتی یہ جو زنگار ہیں غربت کے خدازار جو تاریکیاں ذہنوں کی مہر آلائشیں جسموں کی ہیں اس طرح سنبھالے ہوئے پھرتے ہو کہ جیسے یہ تمہارے دلو و جا ہوں اس گھڑی تم ہو جہاں مملکت خواب نہیں یا کسی سوچ کا گرداب نہیں زندگی میں کی طرح شوق ہے ترار ہے زہراب نہیں اپنے کشکول کو دہلیز پہ رکھاؤ کہ دریوزہ گری اس جگہ شامل آداب نہیں مت سوچو اب کس کا جشن مناتے ہو اب کس کا جشن مناتے ہو اس دیس کا جو تقسیم ہوا اب کس کا گیت سناتے ہو اس تنمن کا جو دو نیم ہوا اس خواب کا جو ریزہ ریزہ ان آنکھوں کی تقدیر ہوا اس نام کا جو ٹکڑے ٹکڑے گلیوں میں بے توقیر ہوا اس پرچم کا جس کی حرمت بازاروں میں نیلام ہوئی اس مٹی کا جس کی حرمت منصوب ادو کے نام ہوئی اس جنگ کا جو تم ہار چکے اس رسم کا جو جاری بھی نہیں اس زخم کا جو سینے پہ نہ تھا اس جان کا جو واری بھی نہیں اس خون کا جو بدقسمت قسمت تھا راہوں میں بہایا تن میں رہا اس پھول کا جو بدقسمت تھا آنگن میں کھلایا بن میں رہا اس مشرق کا جس کا تم نے نیزے کی یعنی مرہم سمجھا اس مطرب کا جس کو تم نے جتنا بھی لوٹا کم سمجھا ان معصوموں کا جن کے لہو سے تم نے فروزاں راتیں کیں یا ان مظلوموں کا جن سے خنجر کی زباں میں باتیں کیں اس مریم کا جس کی عفت لٹتی ہے بھرے بازاروں میں اس عیسیٰ کا جو قاتل ہے اور شامل ہے غمخواروں میں ان گروں کا جن نے ہمیں خود قتل کیا خود روتے ہیں ایسے بھی کہیں دم ہوئے ایسے جلات بھی ہوتے ہیں ان بھوکے ننگے ڈھانچوں کا جو رقص سرے بازار کریں یا ان ظالم قزاکوں کا جو بھیس بدل کر وار کریں یا ان جھوٹے اقراروں کا جو آج تلک ایفا نہ ہوئے یا ان بے بس لاچاروں کا جو اور بھی دکھ کا نشانہ ہوئے اس شاہی کا جو دست بدست آئی ہے تمہارے حصے میں کیوں ننگے وطن کی بات کرو کیا رکھا ہے اس حصے میں آنکھوں میں چھپائے اشکوں کو ہوٹوں پہ وفا کے بول لیے اس جشن میں میں بھی شامل ہوں نوہوں سے بھرا کشکول لیے اے میرے یار قدا ریز چاند نکلا ہے میری آنکھ میرے دل میں اتارے ہے تجھے عام میرے یار قداریز میرا جام پکارے ہے تجھے یوں ہی تنہائی میں بیٹھا تھا سرے شام بھلائے ہوئے ساری دنیا یوں ہی ایک یاد سی جاگ اٹھی تو لگنے لگی پیاری دنیا میں تو جیسا بھی ہوں خوش وقت ہوں کیسی ہے تمہاری دنیا تم نے جس داؤ سے جیتا ہے اسی بازی میں ہاری دنیا عام میرے یار قداریز میرا جام ہے خالی کپ سے میرا دل چرا ہے زخموں سے میری آنکھ سوالی کب سے پیش منظر میں اب آ جاؤ کہ ہیں اسنامے خیالی کب سے منتظر حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرح یوں بجاتے رہیں تالی کب سے شہر کے سورج شحر کے سورج میں رو رہا ہوں کہ میرا مشرق لہو لہو ہے وہ میرا مشرق جو میرا بازو ہے میرا دل ہے میری نمو ہے جو میرے اطراف کا نشاں میری آبرو ہے لہو لہو ہے شہر کے سورج میں نصف تاریک نصف روشن ہوں کیا ہوا ہے تجھے گہن لگ گیا کہ میرا وجود ٹکڑوں میں بڑھ گیا ہے تیری شعاؤں کا نور اندھیروں میں گھٹ گیا ہے کہ آج ہر رشتہ رفاقت ہی کٹ گیا ہے شہر کے سورج میں اپنے پیکر کی نصف تصویر ہو گیا ہوں میں آپ ہی آج اپنی تحقیر ہو گیا ہوں میں اس میں تصغیر ہو گیا ہوں میں اپنا آدھا بدن لیے کس طرف کو جاؤں کسے دکھاؤں یہ شیشہ جاں کی کرچیاں اپنے خواب ریزے کہاں چھپاؤں میں اپنی وحدت کہاں سے لاؤں سحر کے سورج ستم کی آندھی رکے تو میں یہ اجاڑ آنکھیں چھپک سکوں گا لہو کی بارش تھمیں تو میں اس دکھی بدن کو تھپک سکوں گا ابھی تو میں جانکنی کے دوہرے عذاب میں ہوں جو بدھ چکے وہ چراغ دیکھوں کہ اپنے ماتھے کا داغ دیکھوں سحر کے سورج میری نظر میں تو ان رفیقوں کے قافلے ہیں جو گھر سے نکلے تھے سر اٹھائے قدم جمائے جو منتظر تھے کہ رزم گاہے طلب بلائے جو آزمائش کی ہر گھڑی میں یقین کی مشلیں جلائے وطن کی ناموس کے لیے بے شمار بازو علم اٹھائے چلے تھے گھر سے یہ عہد کر کے کہ جانے رہیں کہ جائیں مگر وفا پر نہ حرفائے شہر کے سورج میری نظر میں انہی رفیقوں کے قافلے ہیں کہ جن کا پندار ریزہ ریزہ کہ جن کے ماتھے عرق ارک ہیں جو پابہ زنجیر منفعل گردنیں جھکائے ادو کے نرغے میں ان اندھیروں کی سرزمی کی طرف رواں ہیں جہاں حقارت کے تان نفرت کے سنگ رسوائیوں کے بازار منتظر ہیں وہاں جہاں میری ساری تاریخ کے ورق شرم سار ہوں گے شہر کے سورج میں یہ نہ دیکھوں یہ تو نہ دیکھے یہ غازیوں کی نظر نہ دیکھے یہ جانساروں شہید یاروں کا چمچماتا لہو نہ دیکھے میں یہ نہ دیکھوں یہ تو نہ دیکھے وہ تو سب درد کے لمحے تھے وہ تو خواب پریشاں تھا جو میں نے دیکھا وہ تو سب درد کے لمحے تھے جو مجھ پر گزرے میرے ویران محو سال میرے سحر و شام میری مجروح محبت میری درماں طلبی سر دہلیز رقیباں میری دریوزہ گری آنکھ میں اشک ندامت کے تو چہرے پہ فشارے دل و جاں میرا ماضی بھی اندھیرا میرا فردہ بھی دھواں میں کہاں ڈھونڈتا کھوئی ہوئی ہستی کے نشان تو یہاں تھا نہ وہاں میں یہاں تھا نہ وہاں وہ تو سب درد کے لمحے تھے جو مجھ پر گزرے پھر یہ کیوں ہے کہ میرا جسم میرا خوں نہ ہوا خاکستر کون اس درد کے دوزخ میں مہو سال تلک جل کے بھی استادہ رہا زندہ رہنے پہ مصر اور نئی زیست کا دلدادہ رہا نئی سرجھر سے بسر کرنے پہ آمادہ رہا بس اسی درد کے دوزخ کا رہا ہوں ایندھن اب جو ابھرا ہوں تو اس آنکھ سے کندن ہو کر میں نے اس حسن کو پایا ہے بہت کچھ کھو کر اپنے بکھرے ہوئے پنندار کا ریزہ ریزا چن رہا ہوں شبِ صحرا سے ستاروں کی طرح اپنے ملبوسے دریدہ کے پریشاں ٹکڑے جمبش سوزن امید کی خیاتی سے سی رہا ہوں کہ میرا جسم برہنا نہ رہے میرے درینہ حریفوں کے لبوں پر کوئی تانا نہ رہے مجھ پہ قرضے غم جانوں و غم دنیا نہ رہے وہ تو سب درد کے لمحے تھے جو مجھ پر گزرے اور اب میں نئے موسم میں کسی شعلۂ بے باک کسی پرچم پرہ کی طرح خاک میں لہرانے لگا ہوں پھر سے اے میرے لمحے آئندہ میرے شوق کے فردہ تیری منزل کی طرف آنے لگا ہوں پھر سے اپنے خواشاق کو انگارے سے چمکانے لگا ہوں پھر سے جو سزا ہم کو ملے اور ہم ہی درد کی منزل پہ پہنچنے والے کہہ رہے ہیں کہ اسے اور بھی آسان کرو تاکہ ہم اپنے پرائے کو بھی پہچان سکیں اور کچھ دوست اسی راہ میں قربان کرو شام آئی ہے ہمیشہ یہی لالی لے کر جو کبھی خون تمنا کبھی گلزار لگے اتنی آشفتہ نہ تھی خواہش یاراں پہلے اب تو ہر جذبۂ آسودہ بھی تلوار لگے تو کہ تنہا ہے میری طرح تو مجبور نہ بن کارواں اتریں گے اس کوہے ندا سے اتنے شم بجھ جائیں گی خورشید ابھر آئیں گے اور اسی ساحل امید سے پیاسے کتنے یوں پکاریں گے کہ یہ بوند سمندر کر دے آج مصلوب جو ہو اس کو پیمبر کر دے یہ جو ہونا ہے تو ہم یوں ہی گنہ گار رہیں جو سزا ہم کو ملے اس کے سزا وار رہیں سچ بھی جھوٹا ہے سچ بھی جھوٹا ہے کہ اس کے بھی کئی چہرے ہیں ایک چہرہ کہ تیرے قرب کی ساتھ میں مجھے نہ کوئی خواہش آغوش رہی اور نہ تمنائے وسال ایک چہرہ کہ تیرے جسم کی حرمت کی قسم کھا کے ہر ایک دید مشکوک کو سمجھاتا رہا آسمانوں کے صحیفوں سے اتارے ہوئے الفاظ کو دہراتا رہا ایک چہرہ کہ تیرے پاس سے اٹھا ہوں تو خود سوچتا ہوں کہ میرا سرد لہو گرمیاں شوق سے اور آتش محرومی سے کیوں پھنکتا ہے اور بدن نشے کے عالم میں بھی کیوں دکھتا ہے تو بہتر ہے یہی یہ تیری آنکھوں کی بیزاری یہ لہجے کی تھکن کتنے اندیشوں کی حامل ہیں یہ دل کی دھڑکنیں ایشتر اس سے کہ ہم پھر سے مخالف سمت کو بے خدا حافظ کہے چل دیں جھکا کر گردنیں آؤ اس دکھ کو پکاریں جس کی شدت نے ہمیں اس قدر ایک دوسرے کے غم سے وابستہ کیا وہ جو تنہائی کا دکھ تھا تلخ محرومی کا دکھ جس نے ہم کو درد کے رشتے میں پیوسہ کیا وہ جو اس غم سے زیادہ جاں غسل قاتل رہا وہ جو ایک سیل بلا انگیز تھا اپنے لیے جس کے پل پل میں تھے صدیوں کے سمندر موجزن چیختی یادیں لیے اجڑے ہوئے سپنے لیے میں بھی ناکام وفا تھا تو بھی محروم مراد ہم یہ سمجھے تھے کہ درد مشترک راس آ گیا تیری کھوئی مسکراہٹ قہقہوں میں ڈھل گئی میرا گم گشتہ سکوں پھر سے میرے پاس آ گیا تپتی دوپہروں میں آسودہ ہوئے بازو میرے تیری زلفیں اس طرح بکھریں گھٹائیں ہو گئیں تیرا برفیلا بدن بے ساختہ لو دے اٹھا میری سانسیں شام کی بھیگی ہوائیں ہو گئیں زندگی کی ساتیں روشن تھیں شموں کی طرح جس طرح سے شام گزرے جگنوؤں کے شہر میں جس طرح مہتاب کی وادی میں دو سائے رواں جس طرح گھنگرو چھنک اٹھیں نشے کی لہر میں آؤ یہ سوچیں بھی قاتل ہیں تو بہتر ہے یہی پھر سے ہم اپنے پرانے زہر کو امرت کہیں تو اگر چاہے تو ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر اپنے اپنے بے وفاؤں کے لیے روتے رہیں ترچ میر ترچ میر میں تیرے قدموں میں ایک بے وقر سنگ ریزے کی صورت تیری جان ربا رفتوں کی طرف دیکھتا ہوں تیری چوٹیاں برف کے تاج پہنے ازل سے اسی تمکنت سے ستادہ ہیں سورج کی لالی میں ڈوبے ہوئے ابر ان کا لبادہ ہیں اور آسمانی ہواؤں کی مانند مشرق سے مغرب تلق ان کے دامن کشادہ ہیں اے آسمانی ہواؤں کے مسکن تیری آنکھ نے روز و شب کے سپید و سیاہ ان گنت قافلوں کا تماشا کیا ہے تری بے صدا گھاٹیوں سے کئی فاتحوں کے جری لشکروں نے گزرتے ہوئے صاف و شفاف چشموں کا پانی پیا ہے قرا وقت کی آبجو کی طرح تیرے پہلو میں بہتا ہے اور ان کی تاریخ کہتا ہے جو اب عدم کا سفر کر چکے ہیں جو تیرے مکینوں کی مانند زندہ ہیں پر مر چکے ہیں میں ان کی صدا سن رہا ہوں تو کیا اپنے مردوں کی پرچھائیاں صرف غز و غذب جانتی ہیں تو کیا قہر ہی ان کی برح قدالت کا دستور ہے صرف ادبار کی بجلیاں ان کا سارا اثاثہ ہیں اور اپنی درگاہ کے سائلوں میں ہمیشہ عذابوں کی خیرات ہی بانٹتے ہیں قیامت ہے اے اپنے آباد روحوں کے مسکن کہ وادی کے ہر کھیت پر بانجھ پن کی نہوست ہے اور مرد و زن ڈھول ڈنگر سبھی بھوک سے ادموئے ہو رہے ہیں ہمارے سیاہ بخت بچے فلاکت کے غاروں میں دبکے ہوئے تیرے سورج کی ذوق و ترستے ہیں پالے کی شدت سے ہر ایک چراگاہ صحرا کی مانند سوکھی پڑی ہے اندھیرے گھنے جنگلوں کے درندوں کی خوخار آنکھیں ہمیں ہرس سے دیکھتی ہیں تیرے موسموں اور گھٹاؤں کی بخشش فقط قحط ہے قہر ہے غیض ہے اے ترچ میر, تو کتنا بے فیض ہے قلم سرخروح ہے قلم سرخروح ہے کہ جو اس نے لکھا وہی آج میں ہوں وہی آج تو ہے قلم نے لکھا تھا کہ جب بھی زبانوں پہ پہرے لگے ہیں تو بازو سنا تولتے ہیں کہ جب بھی لبوں پر خاموشی کے تالے پڑے ہوں تو زندہ کے دیوار و در بولتے ہیں کہ جب حرف زنجیر ہوتا ہے شمشیر ہوتا ہے آخر کہ جو حرف ہے زیست کی آبرو ہے قلم سرخ روح ہے قلم نے لکھا تھا یہ دھرتی اسی کی ہے جو ظلم کے موسموں میں کھلے آسمانوں تلے اس کی مٹی میں اپنا لہو گھولتا ہے جو اپنے لہو کی تمازت سے زلفِ نمو کی گراہ کھولتا ہے وہی جس کی پوروں کے مس سے سکوت زمیں بولتا ہے مگر جس نے بویا تھا کاٹا تھا اس کے مقدر میں نانے جویں تک نہ تھی جس کا پیکر مشقت سے پتھرا گیا اور جس کے لبوں پر نہیں تک نہ تھی اس سے عبارت یہ سب رنگ و بو ہے قلم سرخرو ہے قلم سرخرو ہے اسی نے لکھا تھا وہ بازو جو پتھر سے میرے تراشیں مگر بے نشاں ان کی لاشیں وہی کو حکن جن کے تیشے پہاڑوں کے دل چیر ڈالیں مگر خس جہاں ان کی شیریں چرا لیں وہی جن کے جسموں کے پیوند اہل حوث کی قبا میں لگے تھے وہی سادہ دل جن کی نظریں فلک پر جمی تھیں تو لب و کی سنا میں لگے تھے اب ان کی سنا چار سو ہے قلم سرخ روح ہے خٹک ناچ ایک ہاتھ میں رومال ہے ایک ہاتھ میں تلوار پشتون کا کردار جو پیار کرے پیار ملے وار کرے وار ہر بات پہ تیار کوسار کے سورج کی طرح گرم و شفق رہو خیبر کی ہواؤں کی طرح تند و تنخ خو یہ نغمۂ دلدار کبھی شولے بیدار پشتون کا کردار یہ مرد کوہستان جو چٹانوں میں ڈھلا ہے شاہی صفت آزاد فضاؤں میں پلا ہے رقصندہ و رقشندہ و تابندہ و ترار پشتون کا کردار یہ رقص وفا کا بھی جنوں کا بھی یہی رقص جینے کی ادا گردش خون کا بھی یہی رقص وہ جنگ کا میدان ہو یا امن کا دربار پشتون کا کردار جو پیار کرے پیار ملے وار کرے وار ہر بات پہ تیار پشتون کا کردار عید کارڈ تجھ سے بچھڑ کر بھی زندہ تھا مرمر کر یہ زہر پیا ہے چپ رہنا آسان نہیں تھا برسوں دل کا خون کیا ہے جو کچھ گزری جیسی گزری تجھ کو کب الزام دیا ہے اپنے حال پہ خود رویا ہوں خود ہی اپنا چاک سیا ہے کتنی جانکاہی سے میں نے تجھ کو دل سے محفو کیا ہے سناٹے کی جھیل میں تو نے پھر کیوں پتھر پھینک دیا ہے میور کا اسپین کا ایک خوبصورت جزیرہ میور کا کہ ساحلوں پہ کس قدر گلاب تھے کہ خوشبوئیں تھیں بے طرح کے رنگ بے حساب تھے تنک لباسیاں شناوروں کی تھیں قیامتیں تمام سیم تن کے جشنے آپ تھے شعائے مہر کی زیا سے تھے جگر جگر بدن قمر جمال جن کے عکس روشنی کے باپ تھے کھلی فضا کی دھوپ وہ کہ جسم سانولے کرے بتانے آضری کے مست غسل آفتاب تھے یہیں پتہ چلا کہ زیست حسن ہے بہار ہے یہیں خبر ہوئی کہ زندگی کے دکھ سراب تھے یہیں لگا کہ گردشوں کے زاویے بدل گئے نہ روز و شب کی تلخیان نہ وقت کے عذاب تھے میرے تمام دوست اجنبی رفاقتوں میں گم میری نظر میں تیرے خد و خال تیرے خواب تھے میں دوریوں کے باوجود تیرے آس پاس تھا میور کا کے ساحلوں پہ میں بہت اداس تھا اہل تاشقند کے نام ایک مجسمہ دیکھ کر کانسی کے مجسمے میں کیا کیا اظہار ہے کرب ہے نمو ہے انسان کے عزم کی علامت فطرت کے ستم کے روبرو ہے ہاتھوں میں غضب کا حوصلہ ہے ہاتھوں پہ جلال آبرو ہے آنکھوں میں وقار فاتحانہ چہروں پہ گلاب سا لہو ہے ہر بار بلا کا رن پڑا تھا ہر بار حیات سرخ روح ہے جیسے کہ مجسمے میں میں ہوں جیسے کہ مجسمے میں تو ہے कहां نہیں تھا کہا تھا اس شہر کو نہ جاؤ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تو رو رہے ہو کہ اب وہاں تم نہیں نئے لوگ بس گئے ہیں کہا تھا اب شہر آرزو دشتے جاں ربا ہے گئے زمانے کی خوشبویں کب کی مر چکی ہیں جدائیاں کام کر چکی ہیں تمہارے نغموں کے نرم پودے نئی رتوں کی شدید لو سے جھلس گئے ہیں گلاب کے سرخ سرخ پھولوں کو کاسنی سانپ ڈس گئے ہیں وہ گفتگووں کی آب جوئیں سکوت کے ریگزار میں دفن ہو گئی ہیں وہ عہد و پیما کی فاختائیں افق کے اس پار کھو گئی ہیں کہا تھا وہ سعتیں نہ لوٹیں گی جو گئی ہیں کہا تھا تم قرب کے نشے میں انا کے مینار چن رہے ہو کہا تھا تم اس وفا کے صحرا میں اپنی آواز سن رہے ہو نے خواب بن رہے ہو تمہیں بڑا زوم تھا کہ آنکھوں کے آئینوں کو ہر انجمن میں سجا رہے تھے تمہیں غرور اپنی ذات پر تھا کہ اپنا سب کچھ لٹا رہے تھے کہا تھا ان آئینوں کو اب دیکھتے نہ جاؤ کہ ان میں اوروں کے عکس ہوں گے کہا تھا ان راستوں پر اب تم نہ گنگناؤ کہ دوسرے مہوے عقص ہوں گے یہ آئنیں جو ہر ایک دیوار پر سجے ہیں تمہارے اشکوں کی کانچ ہے بس یہ برف کے پیکروں کے شولے تمہارے سانسوں کی آنچ ہے بس فراق کی بات ہی جدا ہے یہاں تو آنکھوں کے آئینوں سے جو عکس اوجھل ہوا تو پھر وہ کہیں نہیں تھا پلٹ کے آئے تو کیا نہ آئے تو کیا یہ آنکھیں تو آئینے ہیں اور آئینوں کو غرض نہیں ہے کہ کون چہرہ نظر نشیں تھا وہ کوئی پتھر تھا یا نگی تھا کہا نہیں تھا میں تیرا قاتل ہوں میں تیرا قاتل ہوں اے مشرق مجھے مصلوب کر میں جو عیسیٰ کے لبادے میں تیرے بیمار فرزندوں کے گھر آیا تھا کل چارہ گری کے واسطے کل چارا گری کے واسطے میں نے ان سے کیا کیا میں کہ درما بن کے آیا تھا تیرے ناسور زخموں کے لیے بارود کا مرہم لیے بندوق کا پرچم لیے میرے بوجھل بوٹ جن کی چاپ تیرے چوپ داروں سی تھی اب کی بار ایسے زلزلے لائے کہ تیرے ہستے بستے شہر ملبے بن گئے اور درو دیوار کے ڈھیروں میں کرلاتا ہوا گونگے مکینوں کا لہو خاک و خون کے اس گلابے سے میں اپنے بھاری بوٹوں کو نکالوں کس طرح یہ میری بندوق میرے دوش پر ایک بوجھ ہے اور زمین مجھ کو نگلتی جا رہی ہے دم بدم میرے مشرق جان کنی کے اس مسلسل کرب سے مجھ کو بچا میرے لہو میں ڈوب کر میں تیرا قاتل تیرا عیسیٰ مجھے مسلوب کر میں اکیلا کھڑا ہوں پیمبر تری بارگاہ معلیٰ میں اسیاں کے امبار سے سر نگوں ایک گنہگار انسان کھڑا ہے نہ اس کے بدن پر رباع قبا ہے نہ ہاتھوں میں تصبیح کا سلسلہ ہے نہ ماتھے پہ محراب داغے ریا ہے یہ وہ بدمقدر ہے جس کا بدن بارش سنگ خلقت سے غربال ہے جس کی گردن میں توقع ملامت پڑا ہے یہ زندہ گڑا ہے یہ مجرم ہے ان دائمی اور صفاق سچائیوں کا کہ جو تو نے کازب جہاں کو عطا کیں یہ مجرم ہے ان بے غرض جرتوں کا جو تو نے ہر ایک ناتواں کو عطا کیں یہ کہتا ہے اے دائمی حکمتوں کے پیمبر کہ انسان سب ہیں برابر ان میں کوئی کم نصب کوئی برتر نہیں ہے یہ کہتا ہے الفاظ سب سے مقدس ہیں اور حرف کی روشنی سے کوئی نور بڑھ کر نہیں ہے یہ سرکش مقدر کو انسان کا رہوار کہتا ہے آدم کو نقاش ہستی کا شہکار کہتا ہے کیا کچھ یہ ظالم گنہگار کہتا ہے اے روشنی کے پیمبر یہ شوریدہ سر حرف زن ہے کہ محراب و ممبر سے فتوا گرو فتنہ پرواز دیں حرف حق بیچتے ہیں فقیحان مسند نشیں ہرس دینار و درہم میں تیرے صحیفے کا ایک ایک ورق بیچتے ہیں یہ خلقت کا خون اور اپنی جبیں کا عرق بیچتے ہیں پیمبر مجھے حوصلہ دے کہ میں ظلم کی قوتوں سے اکیلا لڑا ہوں کہ میں اس جہنم قدے میں اکیلا کھڑا ہوں